آفار ودرشن ترتيبا او شبک فندو سم نزولا نزول شاید بس سورتی نزول بس سورتیان عامنا نزول بس سورتیان عامنا ازنا اغام الزامین تبھی ابتدار سورت لیل بسیرت تیس بس سورت تعداد الاراح او تعداد الحروب ازنا ماسبہ کا سیر سے داور اوتانت مرکزی مضمون خلاس وضمون تادمات کریمات باندھے تو عجز خطرہ جھار کا مکھنا سور دش بارے کی بیاں توحید الہکم سرت الاهو واحد و. حاصل تاری مسکرا تسبیہ تنسیح جہار کا لا منزہ حکماری سابر صورت کی سباری کی, کی صفا کی ذکر کی وصبوت وصبوت جو صفات رستری سبات سبوت صفات فری سورت کے ذکر مسرت وحیدات سبوت اللہ کی اس بات تمستری وحید سبوت سر سرت گزر کے اس بات تمستری طبوت صفات سبوتی ابارے مرکزی مضمون مرکزی مضمون عز المستفيين موسيقى الكربق على سكتي جدا دائما هسه دربرابين القرار الكريم يريد يسمعنا عز المستفيين صفات صا جمل عز المستفيين يا عز الملائكه عز الجنات او اوتني عز الانبياء يا رسلت وقلاصه عز المستفيين عز المستفيين تعال عز الذنبي اوت يا هيا هيا هذا ذكر كاي نا. او نا. اولا نا ذکر او نمبر آیا جاری کرشو کی کم داول نا رہے پا دیکھ عجز و جائکا عجز جنات عجز کی ما هذا الأول هو عز الملائكة تفريد مصرية دوحيد باني بعز الجنات حجز الجنات وزجو عجلت وحقوات المنكرين مشارات المؤمنين مناظر ومخاصمات فما بين التابعين ودمتبعينكي بإذنهم حجز تلور يعني واقعات دان بيهو سبعو واقعات دان بيهو سبعو وزهاغيك حجز حجز دان بيهو سبعو واقعات دان بيهو در حاص اور بیان و عز و تفرید مصری بیان و عز بیجن حارت زجر و دا و و دا دا ایسے عز دے او اور تفریح بشارت صورت ذکر کے تفعیف منکرین و بشارت جناجا تفریح مرتن اولنجات منقرین صورت سورة كي عجل الملائكة عجل الجنات أولا واخرا وسكي عز دانبياء السبعو تفريد من صري توحيد مرتين أولا واخرا أول إلهكم إلههم واحد إن إلهكم إلههم واحد سبحان رب واخر سبحان رب وقرب من عزتهم ما مناثرهما بنتطابين ودمتبعين كيم بيان الامتعاضات يو سورة ممتعدة فخصوصي عجل دفر الشوسرا والصفات صفة ترتب نصري بغيباني سلاب سراب پاگی بان خنور کی ممتاز ممتاز نہ بیاں تفریح میں سری بانی مرتے بہان کرب جاؤ گو جگ فرسبت گوادر میں رات یا گواد فرستی رٹون پر مجھن میں اٹھاسرا یا گوادری چیز کی پتہ گوادی چن کتاب دا دا دا حالتوچا دے رب ذکر سما وادی نہب المشار کو مشار کو مش مغرب الکر رب شار مشار مغار سورت مارت سم بے رب بل مشار كو مغار بلتے دار ذكر كلب بل فلاوسم برب المشارق والمغارب بل رحمان کی رب المشرحمان کی دہرس بیر بین مشرق دے دہارے جم, جم راوڑا رب اُل مشہور مغرب انداز اللہ لا قدرت حالات دا رب ان, ان, ان حفظ نہ منتری من اشد دو من کر دوبتی امرا خلکنا اسمان دو عظمشاں قرے اللہ فیلا جی انسان اشفق پھٹا بدن شبیلا کہو اننا خلقناهم من سین ان اللہ ذی اذا کلمند لہ داخ فتسليك لاغنا بلا جب ترسلم تاجبت عن انکارهم تتاجب کے انکار رضی اللہ کی قدرت اللہ نے سروں ڈٹھو کہ گا صاف کرے تو جب قران پر سبع صاف کرے و کل جی فن پر سب با قران بنے فن کل جی ونی دام شرکین ما جزاء نا یستخرون تو کہ فعب نو وقار انہا زائد اسر مبين وايدي مگرل مگر جادو خار اور انکار کي خدمت توي مشرقي چم شمنگا شمنگا خاوري اڙو کي منو به بردا کويسو او طلب اينا كنظار جفلاراند من زمان گا وو وسوچ نعم تاسو فردا کي گسا سال كون اور نكون فردا کي وان تون داخل تاس بي بی بي تابدار او سرين زكلا قيام خدمت الله دولت پر نسبت بان قرآن خانه ل ف انما هي زجرتم احد بری دیو گور ہاخ ہاؤ من فصل حکمر جم کئی تاسارا کے خوران جم کے سال من اودی اتحادیا کون کے سالمیام پاجی پی بان وی جہن بان سرند جانم بان ویولہ سالیمان سرونا کبھی بل ہوں بلکہ مضبوانا مضبوط را کا دن تام منی کلو مانا آر ان کم کھنتالی امی روکرتا کبر دریا نا دریم ان و ہاروک منگتا شاد ان کا گفار وہ جا سا چوپ دنیا کی یوں ودی پندی نیا <سؤال> کیچ کربوری سیدی تا چنے سے بہت سو لگدا ہے ماں اور سلا بہت لگدا من نسلیاز عارف بن گئے اسک بیرونی راز کو دیو صحیح و حدانیت لا اویل بے سپت و میرے کو والا جو من پر خوردن کیوں فلا اللہ وجہ شار دیوانی نا بل جاب الحق را ولد نبی نے سمجتا حقم وصدق المرسلین اور نبی سب تصدیق کرے فلی کلہ تورام بیاو کٹورام بیاو وسلم او مرسلنا من لا سبو اے کار مشری کی نو دن کارینا سکون اب مادر تا سمگر دامار غیر دکان دالاں چ پاک رشی وید کوھرہ سیندا دا قصا جی دگل فر جنت پا میوی دی او دیو بذی عزت منوی تی جننا تندائی موسیقی فجر سندا مشن م سن مخام خبل سا گرزو لبش پدی بان کا شیر سلام دے پر شان شرا بدی بھر تکس فل لذت للشاربين مزور کون کے اس کون گزار لافیا کماور چ دنیا پر شراب کی جائے کہ مری وی لافیا غولم ولاهم من ذنون خذیک درد سروی ولاهم من ذفون وتی توٹی راج دین و اندهم قاسرات ترفین اوری سبدا سیم یوا سے بنی ردی سبدا سے ثنانوی قاسرات ترف بندوں کے نظر پخاون دان بانی دنیا زونا زوری بچہ دے وچ سنگ سری نیوری سیواز خاون بچہ تو گوری تر بندہ ان کے دخل نظر سوڑے جنسر. کونے رہت ہے نا کہ حسین بالدان کے بہایا بان قاسرات الطرف خود بنو والا <سؤال> سلرو منا عندھم قاسرات الطرف اسی بڑا سانے ویکھتا کہ پل نہ زلا بہایا سلیان چا تبنی نہیں گوری حیا دار کار دے جگہ چا دنے گوری حاصلات عندھ ہت حیانا کی وعندھم قاسرات الطرف اس بڑا سانے وی کانکون کی خفر نزل لدو وجر تیر حیان عین غٹو سرگوالا اینا جبر اینا عین غٹو سرگوالا دو حضر فلحاص صفائی فلحاص بداسی کہ انہن بیض مکنون توی شدا گئی دو شطن مردی مکنون محقوط دو گرد و فارنا تر تازا فاقبرا باز مانا بازیت ساور ون مخامک بشی بازی جنت یعن فباز بائیت بوس بکر یو بلنا مجسپی <سؤال> مجھے اِنَّ الَّذِينَ مُصَدِّقُونَ بِتَصْدِيقٍ كَانُوا فَضْلًا عَلَيْهِمْ وَسَلَامٌ عَلَيْهِمْ غَكَلَ مَنُوشُ شُمُغَ خَارُدُگِ مَنُوبَے اَجَمَکِي لَمَادِينُونَ لَمَجْزِيُونَ مَنُوبَے لَمُغَ بَذَرَا كَوْرِشِ مَنُوبَے اَجَمَکَوْرِشُ قَالَ هَلْ هُنُ فِي جَنَّتِ دَغَ سَرِچِن كارِ كَذَ قِيَامَت نَ مَارِ پِگُور لَکَاو پُور اِيمَانُ لَکَامَت بَانِي زِچِ خارِجِ دَ سَرِ حالَت سَے قَالَ هَلْ هُنُ مُتَلُونَ کون نہ صلاح کر بچی دی جہنم تانو بینی دغه جنتی دغه مرګری لرا چمن کرد قیامت نو او له سمہر کله فرمایا جس کی هو ری دغه سوال جے میں جان کنا وا دغه جنتی قالت <سؤال> الله <سؤال> ان کو کل ترث دین اواز باوری او بل قالت الله بو صل جلتی قسم بخدی قریب چ تاخذ تبا کھڑے اور اللہ نے مت تجھ کو تا کو فر رکھا وہ ان کار سے مت کرنے ایسا ظرف زما نظم حاضر کرشے جہنم کار حال من داسنی بے من کی کی یہ لو بغیر دنیا کی بے مر میں شید نعمت ہمیشی کما ربی ما زم حالات داسنے من من ان ھذا والخذ لازم دا جنت جن دا, دا, جنت دا کامیابی روا گامیا ممبر جوڑی ممبر یاد خبر نہیں پورے سو جہنم دو جنت دے انہا دو سے کی دو دنیا دا جن کا سویرے پرانے رحمت ساتھ تو ذلت ذکر کے عمل ہے اس دنیا میں تا نور الحال کی دیو کامیابی ہے انھا زلہ والخوز لا زید قائم بلی دا لیسنہا فلا یعمل العاملون فجر کو ششکن فقال صدیقہ نے بی پارو کی دنیا کامیابی دے پارو <تصفيق> سن سب قمیر حقفز چلی کوش کی کوشش کر بالکر تک من سنتا جان تل پار سارے نی بہ نور محا جہن دا کفار کے سو نشو بینا خاصی نہ گرو بونا چارو بچیش گرا سے تشیع یسوین وی جوہ او جہ کتے تش بکتا ما ہما بے بے کل میں ٹوٹے ٹوٹے کہ لیکن سب جو آکھے گے جن کے پہ شاربون شرب رحم او سن لو کہ تم لوگ علی بیچ سند دے وچ مخبے ورتے ٹوٹ پھل میں بیٹھ ٹوٹے ٹوٹکے لیکن کسلوہ جنہ شتال دے توڑے پہ شاربون شرب رحم اے کلند پار دے پکار دے پاس دے لے سن خد دے تے گرم ان مرجو همغاال <سؤال> لي ندي مننظرو خکارن گمراهان بينا هم سا انظالي بر د خل و شو خ بر قبل سلو چ گمر ش شوي دي مخ ډيل لبرري من پيي منذره و کي پز ک ف و منذرين گور جيزي جانجان و شو غ د من زکان ذناه ج خ ن خاال شوي دي و د منذين او د مننظرين تفصنا نوازلام فن احبر اور دنیا کی وہ چاند کا قدم اسانی و گئی اس دنیا جڑا کرا لگا دا گاولا تے سرجنا نے فیر السلام علیکم سنو مزن کے سلامنا انا نوح العالمین شب سیدی سلامتی ہے دی بنہ کو اخلاص خون دے فامر کے کرن مولا سلام تے بنتا گا میرا منگا سوما اللہ خیر خر ختم در سنو قوم در و ان من شیع ابراہیم یقینا صاحب دار درح نے صراط والسلامنا اسوری بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضلت بقلب سليم من الشرك والشك فرد الروح عن الشرك والشك والالقاء به قوم ما ما تعمل كل حزب كل قوم ثلاث سجبات وتاسو اسمهم للالزام ثلاث سجبات وتاسو يمكن اعادهن دون الله تريدون اعوذ بربنا سوا ذا لانه لا ذا كويتاسو طلب كمازنكم رب العالمين ورسوا ساجت الان الشرك ونيتاس دع من وقت خروج اليوم لا برسٹور جان فارم کے سر کورے بناوٹی رکھواجی ٹھون محل تحدید دیکھنے مہارا سر مرٹو خدا جڑک ل مطالبہ پیش میں سو کسم کے اوراریورا تور مقصدی سکھیم جن ساسپتی کان چت سو کما دادا ہندی سکیم سیم کن جن ساسوتی ظاہری بیماری یا ہندی سکھیم اس بیماری کے پائن بنکی راجی میں شباد فرض ہماری مستقبل <سؤال> زیب بیماری وہ کر دے دیدان کہا تھا او ه خوشي پا شه مخکې د عاد نهتل لا ل کې ددنناسلام کوم بعدان نو م برین سر بیا کې غریته مقب داکره فلا را ک را روان شو را شوطر دا حوز دما چې کو مقع او ف کاره لاته کوون او د پر مټې خی می د خې و دا موصدنوګ چې دوه کمک چې دا بېخورري نهغو ا روحو روح <تصفح> اوص دا چې متبرک او متبره جی دا, دیو منگو مزارات دا, دا دا کو مال کا کردے مسلمان خبر مینش پی می ہر مضبوط ذم فرانے ضرب میں میں رامش بلی مر فورس ربل من سبب قسم بان جم قسمے کر دوسرے میں اگر اللہ لکی دن اس نامکم بعد سوذ مزبر فكبر خبر وشہ تا اس نے میرے کوے اور ہے در طول دل پورا فكبر یہ جی فون ذات زان کان امه ر روان شو کفار مشرکین پر رب ابراہیم علیہ السلام نے یہ فوج جوڑا مگر دو لیکن گئی تاریخ رسول بنو دین نے جریر تبری چ سرور میں سے حکومت کے اعلان صدر حکومت کے لگيرا گنڈے سرور میں سے نہ چہر کلو کتے پر سرور میں شرا گنڈے نصر ہوئی مملکت نمرو دیش ف سرور میں صدر فارگرا گنڈے چہ چل والے جوش با کے دعوی کی وسن شو دیوتے دیپ پڑ کو تر شو اور سب پر جو رہے شان کو کا و تار بن ادار سہ دین کل جکن کشن بہتربی سو یا مربی مر نا تبشید مت سبرنا پرم بوس منڈو موتان سوکارش کم داری سے کر کے ہر روح الانبیاء وحی انو خنظر ماذا کرا انو سوچوکا چند سات سرائے دا تو فوس دیل فانوکا چند دے رازی انو اجلاد امر بکھئی کے مار مولا چند سات سرائے دا تار آبات فرمات امر بہورا من حری مجھتے سبرناکو اویل اسماعیر اسلام دار اگران کار دے ایف لار زمان وقان کارا و سورا قرد شوطر ورند چی بار بار دی. کر, کر سیلا حکم کی جی उम इतमाद र कदा नाफ होवे छि सबर कउन फना कारफ देर गांदे खल्ला उमर तौफीक ला करे सबर कदा ना को इन सबर कउन फना फनमा अस्लमा व सल्लौ अल जमिन कर जिताब दालु फला रोजी हुकम द अल्लाह ने व सल्लौ राव पर इब्राहिम अलैहि सलाम पर अल जबीन अल जबीन व तंदी बानी पर शान द कसम छि मारसय अजब हकई बरब चदछि पास मानु ने केवाना देना हो अयया इब्राहिम आवाज कुम गद इब्राहिम खल सदक्त مرمتا السلام سنبیہ <سلام> من <سلام> الصالحین چه دے بو پیغمبر نے کہا ان بندے نے کہا بندگار نہ بارک نہ نے خیر علیہ اے ابراہیم علیہ السلام بانیں من ذریت ہمات اولاد ابراہیم علیہ السلام دسحا کرے سنا سوج دی نہیں کہ کون کی ان انبیاء اور لازمی منا چھول دینے کہانی او باذری ظلم کون کی بفل زار بانے کارا وقت من نالا موسا در موکا اسان کلف موسی علیہ السلام حول علیہ, علیہ السلام ان خلاص قوم کہ میرا کون تا گن درخمنا و رسلناهم او بستم اخریلا و صلیناهم بلکہ من زادی رضا صاحب لقد كانوا من غالبين کے ور کر من کتاب واضح ما دے کو سنال کذبوا کے غیظ سلام دیلا کے کو اخلاص کر گفامر کے سلام نہ ذو د د خ کو ی ډکې ک شو سر چې غی خواده د ذاب چاه ب بعد را ي دپل کوه بیړی ډککر د سه هم خې او بیړی در نه وه وو کس د وانې خې اوور و چې بیړیڅک شي خسا هم خکه فکاره م چې د خن را سری شوونه دې خ او د فته کوون د تووپ نه لابتهه دییرکت دره مع وې د اوځان معه ملامت خوون کې قرارونه کار مسیمن چې یک دار شکل دے تنوے یونس صلی اللہ علیہ وسلم دے تصویح وینکرا دے تصویح ذکر بسلام جاکرازی قنات آفی ظلمات اللہ الہہ اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین کردگی یونس صلی اللہ علیہ وسلم دے تصویح وینکرا لدب سفی بچنی ہی سات پیتر کلے فخیت حدمائی کتر رضا کامت کو رفت مزدہ بلارا جو هو سقیب وبردہ مغزور فامیدان خالبانے ودیو کم سورے وامتنا علی شجر تم یقتین وزرہ مغزور فامیدان ونا جد قدون قدما نمت ماشي ادييني ثنا واغذرم كيي وذن هو لمون قدمان وانا ذا كادو وارسلنا الى مي طالب كن لبنبي الرسول قدفرك وداما دورور وللا قامتنا له شجره ميرسين داون لمون قدمان يا خولنا ذا كادو وارسلنا الى مي 2000 وسيدن لاولك من تربيولا في نظر او هما بل يزيدون بل كزيدن ذاته حقيقه معناه دارا تتخرب ليسني ولك منظر لا معد 2000 او للتنجاس اوما هذا بند تشد خانه ولك منظر يوم لا خلق قد بي نظر نازل او يزيد برزيد بركيزين ذاتل قامنوا اما فاوا امان دعنا قياسات الرسول مشرکین بالملائکا مشركین برجن فاستعبدوا اسو گے دی مشکین ا ربک الاربنا ج رب तूफान ذل قسم چ دی وچ مانا سن نا دین فال سامن یاسنا اب حرکت دور کمکلی اب خلف الملائک زین ذا سهم شاهدون ذل ادری نہیں علامت و نسد بگری درلا مسردار ج پر پرشتو کی زگورت نسد نہ دا بجنات انسان کر دی اے پی اخرین پرشودنای ذا سا جن کہ وم شاهدون دی حاضر دی خلقت چارکا آرام تو على إنم من ك من قونا خبر کاراروج نو وايدي و الله الل نبان ولدي ان لاقازيبي فدي رج کني توقل باات حمض استفاام ده حم س حذب شوي ده غ ب ه فظبان ما کوم ک کو سي سرشي تااس سررگ سر کو تااس فر تو دذکن ف خبر تاسو عمل قمسلطان هم بيناناس با د د واض خه پبي کتابابقكمم نا ان قمڪم صاد جي تا ہاں زجر کیا گیند باندھ رہا نذر موت کے جن تو جا روبیاں ہو بہن جنۃن سوا گردوڑی دین شرکین کوما بہن قد مسلما شتن دی بہاجہ دخش جنتا حج الجنات رقم شرکین دی جن پا سبحان اللہ فاطم واقو گنے اللہ نہ سنچ دی بہن نہ گت بندگان خارج وما تاب فعلکم تاسو اے جنات تو ما تاب دون و سجدا سے بعد ما تمہارے بات نے نیت چادہ بادنگ اللہ متنا رنندی واد متھونا تر شی مت بند گان سمنگ منسوخ کہن دی سمنداد وکریشی و این جندنا لہم الغالب جند داخر جن مسلمانان دی لہم الغالب دی ضرورت کی جن کی فتول انہم مقاول وزینا قسین کو اپسرہم پسو پسنے انتظار کو ادا پسو کو اپسروند لچ دی بیوی نی او کہ بیازا منی دا سعد داون پاسا مان تروار کی دی ایضا نظر بہ ساتھ ہم سبا درشوم مکہ کی تخریب بیازا بیت دنیا او دا تہی بلا رہ یا وقت بدی کا انتظار کو درا تو جناتا سبحان ربی فاق و بل رب بیانی و سلام, نار و سرین سلام اللہ دی اللہ رب اللہ جہان پارون <تصفح>